أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنسرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو ان لی کرتن فعقن من المحسن بلا قد کا آیاتی فق بها تبہ وكنت من تنل کا فرین ترى یوم القیامت ترلدین کدب اللّہ وجوہ مسودہ علیہ صفی جہنم مثول و وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ تقوب بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مقصد سورہ ظمر کا اثبات التوحید و توحید بلآدل تلاقلیہ ورد و شبہ صورت میں توحید پر عقلی دلائل ذکر کیے جاتے ہیں اور مشرقین کے شبہات کی تردید ہے جو شرک کے جواز پر وہ پیش کرتے ہیں بالخصوص مشرقین کا یہ شبہ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ مشرقین اس شبے میں گرفتار ہیں کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں ہم معمولی لوگ ہیں اور ہم کہاں اللہ کو براہ راست پکار سکتے ہیں یہ کہ کہاں اللہ اور کہاں ہم جیسے چھوٹے لوگ ما نعبدہم الا لیقربونا بونا اللہ سورہ یونس میں ان کا یہ شبہ ان الفاظ میں ذکر کیا گیا تھا ہا اولا عند اللہ یہ حضرات یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے دربار میں تو قرآن اس صورت میں بڑے زور کے ساتھ ان کے ان شبہات کی تردید کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بار بار دعوع توحید یہ تقرار ذکر کیا گیا ہے صورت پانچ ابواب پر مشتمل ہے یہاں تک ہم تین ابواب پڑھ چکے ہیں اور یہ چوتھا باب شروع ہے چوتھے باب میں شروع میں دعوے توحید ذکر کیا گیا قل اللہ مفاتر السماوات والارض عالم بشہادہ زجر دیا گیا منکرین کو پھر تخویف اخروی ذکر کی گئی جی کہ کل کو یہی مشرقین پھر افسوس کریں گے جی کہ کاش یہ پوری دنیا ہم فدیے میں دیں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ پہلے تو ہوگا نہیں اور اگر بالفرض ہو بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا پھر مشرق انسان کا حال ذکر کیا گیا اور اسے یہ تمبی دی گئی کہ تم تو توحید سے چڑھتے ہو لیکن تکلیف میں واپس اپنی فطرت کی طرف لوٹ آتے ہو تو ہمیشہ کہ اللہ کی توحید پر قائم رہو نا لیکن مشرک وہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے راحت میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنے اپنی اپنے آپ کی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ میرا علم ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں قارون نے بھی یہی باتیں یہ کی تھی مال کی فراخی اور مال کی تنگی یہ اللہ کے دربار میں قرب اور بوت کی نشانی نہیں ہے کہ جسے اللہ نے کشادہ مال دیا ہے وہ اللہ کے قریب ہے اور جسے اللہ نے مال کی تنگی دی ہے وہ اللہ سے دور ہے ایسا نہیں ہے پھر صورت میں ترغیب الطبہ آیت نمبر ترپن میں یہ دی گئی کہ میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے وہ مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو بلکہ اب بھی موقع ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ آج بھی موقع ہے ورنہ پھر کل کو حسرتیں کرو گے اور کل کو پھر ندامت کرو گے کفے افسوس یہ ملو گے اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ انیب الا رب کم و یہ وہی ترغیب الطوبہ ہے عنابت کرو رجو اللہ کرو اور آج لوٹ آؤ وہ انیب و رب اور صورت میں بار بار انابت کی ترغیب دی, دی گئی وہ انیب و الا عنابت کی تعریف علماء کرتے ہیں کہ ار رجو او اللہ بال یہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے اخلاص کے ساتھ کہ انسان صحیح نیت کے ساتھ رجوع کرے وہ انیب الا رب اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے رب کی طرف اخلاص کے ساتھ وہ اصلی اور تابدار ہو جاؤ لہو اس اللہ کے لیے یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرو مین قبل ائیاں یقوم آزاب کہ اس سے پہلے کہ آ جائے تمہیں عذاب تم بلا تنسرون اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی تو اس سے پہلے انابت کرو اور اسلام یعنی اللہ کے احکام کی تابے داری کرو اسلام کہتے ہیں کہ اپنی مرضی چھوڑ دینا اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو جانا یہی اسلام ہے اسلام کی مختصر تعریف علماء کرتے ہیں کل ماجا ابہ ہن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے پیغمبر لائے ہیں اور جس پر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو چیز انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے تو اسے ماننا یہ اسلام ہے یہ اللہ کے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی ہے اسے ماننا یہ اسلام ہے اللہ کے پیغمبر قرآن لائے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے تو اسے ماننا یہ اسلام ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنی تابے کی دعوت دی ہے اسے ماننا یہ اسلام ہے یہ الغرض اپنی پسند نا پسند چھوڑ دینا اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو جانا یہی اسلام ہے واسلی ملو اور تابے ہو جاؤ له اس اللہ کے لیے اس رب کے لیے من ایات یا کم الآباب اس سے پہلے کہ آ جائے تمہیں عذاب اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوال آتا ہے کہ آخر یہ عنابت کیا ہے اور اسلام کیا ہے رجوع کیسے کریں اور اسلام یہ ہے کیا تو قرآن مبہم باتیں نہیں کرتا تو عیسائیت میں انابت اور اسلام کی تشریح کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ وہی الفاظ وہ دہرائے جا رہے ہیں من قبل ائیات یا کم الآب جو گزشتہ آیت میں کی گئی یہاں پہ اناوت اور اسلام کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کو رجوع کیسے کریں اور اسلام اس کی تفصیل ہمیں کہاں پہ ملے گی کہ اللہ کی مرضی کہاں پہ ہے اور کن کن چیزوں کی تابے کرنی ہے قرآن کہتا ہے و تب احسن رب بس اللہ کی کتاب کے تاب ہو جاؤ یہی عنابت ہے اور یہی اسلام ہے تو اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے کہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی قرآن کے تابع ہو جاؤ یہی اسلام ہے اور یہی عنابت ہے یہی توبہ ہے اور یہی رجوع ہے پھر قرآن جو کہتا ہے تو اسی پر چلتے رہو صحابہ کرام وہ اسی حقیقت کو جان گئے تھے جب ان سے پوچھا جاتا اگر ام المومنین عائشہ سے پوچھا جاتا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے تو عائشہ نے کہا کان خل و اللہ کے پیغمبر کے اخلاق قرآن قرآن کے قرآن کو دیکھو بس یہی اللہ کے پیغمبر کے اخلاق ہیں تمہیں اور کس چیز کی تالاش ہے تم نے اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی دیکھنی ہے سیرت دیکھنی ہے قرآن کو دیکھو بس یہی اللہ کے پیغمبر کی سیرت ہے یہی اللہ کے پیغمبر کے اخلاق ہیں یہی اللہ کے پیغمبر نے دنیا کا نظام ایسے چلایا ہے وہ طبیع احسنما ان ذل علیہ کم رب اور تاب ہو جاؤ اور تابے کرو تابے کرو اچھی اس بہترین اس کتاب کی اور تابے کرو اس بہترین اس کتاب کی ان ذل علیہ کم رب کہ جو بیجی گئی ہے تمہاری جانب کہ جو بیجی گئی ہے تمہیں میر ربکم تمہارے رب کی جانب سے اس بہترین کتاب کی تابے کرو احسن مرب ربکم سورہ زمر یہ قرآن مجید کی ترغیب پر ایک باکمال صورت ہے ذرا دیکھ لیں آیت نمبر سترہ وہاں پہ کہ اس صورت میں قرآن کی کتنی ترغیب دی گئی اور بار بار ترغیب دی گئی سورہ ظمر آیت نمبر اٹھارہ یہی صورت سورہ ظمر آیت نمبر اٹھارہ سترہ سے دیکھ لیں والذین نجت نبود ان ابدوہا یہ اللہ کے بندے کون لوگ ہیں یا عباد میرے بندے کون ہیں و لدین اجتنبودا اور وہ لوگ کہ جو بچتے ہیں غیر اللہ کی عبادت سے وہ انا بل اللہ اور وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی جانب اخلاص کے ساتھ یعنی توحید پر کاربند ہیں لہم البش تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا اور آخرت میں بشر اعباد تو میرے بندوں کو خوشخبری دو یہ اللہ کے بندے کون لوگ ہیں اللہ دین یس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنتے ہیں قرآن کو جو اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں عام طور پہ قرآن کے لیے لفظ یس نہیں استعمال ہوتا بلکہ یس استعمال ہوتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر دو سو چار میں بھی گزرا تھا وہ اضا قریل قرآن و فسط کیونکہ سما اور استماع میں فرق ہے عربی کا قائدہ ہے کہ حروف کی زیادت یہ معنی کی زیادت پر دلالت کرتی ہے سما یسمعون یہ مجرد باب ہے اور یسط یہ مزید باب ہے تو الفاظ حروف اس میں زائد ہو گئے تو جب حروف زائد ہو گئے تو معنی میں بھی زیادت آئے گی سمع صرف سننے کو کہتے ہیں اور اجتماع کہتے ہیں غور سے سننا توجہ سے سننا تو یہاں پہ اللہ دین یست معون القولہ کو توجہ سے سننا اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غور سے سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو القولہ اللہ کے قول کو اللہ کے کلام کو فیت تب اور وہ تابے داری کرتے ہیں اس کلام کے اچھے اوامر کی اور اجتناب کرتے ہیں اس کے نواحی سے کہ قرآن کے اوامر پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نواحی سے اجتناب کرتے ہیں فیت طبیون ابن ابن جزئی کہتے ہیں وہاں پہ بھی ان کا یہ قول شاید ہم نے ذکر کیا ہو لیکن یہاں پہ اس آیت کے تحت یہ ذکر کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تصحیل میں کہ قرآن کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ تابے کرو احسنا اس کے اچھے اوامر کی تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے ولیس ان بادل قرآن احسن مِن بعد۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بعض قرآن یہ بعض قرآن سے یہ احسن ہے اور یہ اچھا ہے وجہ کیا ہے لے حسن ان کلو قرآن سارا کا سارا اچھا ہے بلکہ اس سے مراد ان ملمانا اتوب عمال مانا اس کا یہ ہے کہ اس سے اس کی تابداری کرو اپنے عمل کے ذریعے اس کی پیروی کرو اور اس کی تابیداری کرو معافی مین العوامری اس میں جو عوامر ہیں ان کی پیروی کرو ویج تنیبو مافی ہی مین النوی اور جو نوای ہیں تو اس سے اجتناب کرو تو آیت نمبر اٹھارہ میں کہا تھا الا اکلدین ہدام اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ اولا اور یہ لوگ یہ مند ہیں پھر آیت نمبر 23 دیکھ لیں اس صورت میں سورہ زمر میں اللہ احسن سے کتابا متشابہ یہ اللہ نے بھیجی ہے اور اللہ نے بھیجا ہے وہ اچھا کلام بہترین بیان بہترین کلام اللہ نے بھیجا ہے احسن الحدیث کتاب و کہ جو اللہ کی کتاب ہے اور ایک جیسے ہیں مضامین اس کے مثانیہ مقرر مقرر یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے وہ طبیع احسن ضلع کمرب اور تابیداری کرو بہترین اس کتاب کی انزل الیکم من ربکم اس بہترین کتاب کی تابداری کرو اس اچھی کتاب کی تابداری کرو کہ جو اتاری گئی ہے جو بھیجی گئی ہے تمہاری جانب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے اس کی تابداری کرو اور یہاں پہ پورے قرآن کی تابداری وہی مراد ہے کس لیے تابداری کرو من قبل ایات یا کم العزاب اس سے پہلے کہ آ جائے تمہیں عذاب پہنچے تمہیں عذاب بختتن اچانک اور پھر تمہیں توبہ کرنے کا اور قرآن کی تابیداری کا کوئی موقع نہیں ملے گا اچانک عذاب آئے گا وانتم تم تشعرون اور تم جانتے بھی نہ ہوگے اور تمہیں خیال تک بھی نہیں ہوگا ادنا شعور بھی تمہیں نہیں ہوگا اور عذاب آ پہنچے گا کہ آج تمہیں تابے داری کا یہ حکم کیوں دے رہا ہوں وہ اور یہ امر ہے اور امر للوجوب آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اس کی تاکید کرتے ہیں کہ قرآن اس کا سمجھنا عمل کرنا تو اس پر واجب اور فرض ہے لیکن اسے سمجھنا بھی کیونکہ عمل بندہ تب ہی کر سکتا ہے جب اسے سمجھے اور اس کا سمجھنا یہ فرض اور واجب ہے وجہ یہ کہ اللہ کے احکام کی پیروی یہ انسان پر ضروری اور لازم ہے تو جس چیز پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے تو اس چیز کو سمجھنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے اسی لیے فکری قاعدہ ہے کہ مالا یہ تم الواجب اللہ بھی فہو واجب ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے ایک واجب وہ پورا ہوتا ہو تو وہ سبب بھی واجب ہو جاتا ہے مثلا نماز فرض ہے تو نماز کے لیے وضو بنانا یہ بھی لازم ہے یہ بھی ضروری ہے اور وضو کے بغیر تہارت کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی اسی لیے تیمم کرنا ہے لیکن نماز پڑھنی ہے چھوڑنی نہیں ہے تو جب قرآن کی پیروی اور قرآن کی تابے یہ لازم اور ضروری ہے تو قرآن کو سمجھنا بھی لازم اور ضروری ہے اور آج سب سے بڑا ظلم یہی ہوا ہے کہ قرآن کو مولویوں کی زبان سے آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ اس کا یہ ترجمہ سیکھنا اور اسے سمجھنا یہ مستحب کے درجے میں تو ضرور ہے یعنی آپ ان سے یہ تک نہیں سنیں گے ورنہ ایک مسلمان وہ اللہ کی کتاب سے کیوں غفلت اختیار کرے لیکن اسے استحباب تک کا درجہ نہیں دیا چی جائے کہ اسے فرض اور واجب کا درجہ دینا وان تم لات جس چیز کی وجہ سے تم پر عذاب آتا ہے قرآن تمہیں تخویف دیتا ہے اس چیز کو جاننا اور اسے سمجھنا یہ لازم اور ضروری ہے آج تمہیں اللہ قرآن کی تابیداری کی حکم کا حکم دے رہا ہے یہ کیوں یہاں پہ یہ تین تاکہ کل کو یہ عذر تمہارا باقی نہ رہے آج اللہ نے ان تمام عذروں کو دور کر دیا ہے تاکہ کل کو کوئی عذر اور بہانہ یہ نہ بنا سکو تقول نفسن یہ جی تاکہ نہ کہے نفسن کوئی بھی شخص تاکہ کوئی بھی شخص یہ نہ کہے ایسے موقع پر یہ کلام لے اللہ تقول نفسن تقول نفسن یہ جی تاکہ نہ کہے کوئی بھی نفس کل کو آخرت, آخرت میں یا حسرتا علامہ فرت تو فی جم بلّہ ہے کہ ہائے افسوس یا حسرتا ہائے ندامت ہائے افسوس علامہ اس پر کہ میں نے کوتاحی کی تھی فرت تو تفرید کوتاحی کو کہتے ہیں افراد زیادتی کو کہتے ہیں تجاوز کو اور تفرید یہ کوتاہی کو کہتے ہیں کمی کرنے کو یا حسرتا ما مافرت فی جم اللہ ہائے افسوس اس پر کہ میں نے کوتاہی کیتی اللہ کے حق میں وہ جو اللہ کی تابداری لازم تھی وہ جو قرآن کی تابیداری لازم تھی تاکہ میں اللہ کے حق کو جان سکتا ہوتا تاکہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کو نہیں پہچانا میں نے اللہ کے حق کو نہیں جانا مجھے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا انسان کو پھر حقیقت کا پتا چل جاتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میں نے کوتا ہی کی تھی اللہ کے حق میں جمب ویسے پہلو کو کہتے ہیں یہاں پہ یہ جمب یہ اسماء و صفات سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ جم اللہ فی حق اللہ اسی لیے ہر جگہ پہ ہر لفظ کا تعلق اللہ کے اسماء اور صفات کے ساتھ نہیں ہوتا علامہ ابن تیمیہ نے ان کی کتابوں میں اور ابن قیم کی کتابوں میں خصوصاً اسماء اور صفات کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو یہ ہمیں ملتی ہے اسی طرح کتاب الاعتصام میں شاطبی نے بھی اور دیگر علماء نے بھی اس پر کافی وضاحت کی ہے علامہ ابن تیمیہ الجواب الصحیح میں کہتے ہیں الجواب الصحی جو انہوں نے نصارہ اور مسیحیوں کے رد میں لکھی ہے بہترین کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ یہ تو میرے خیال میں نہیں ہے رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب کا اردو ترجمہ اظہار الحق ہے علامہ ابن تیمیہ الجواب الصحیح میں کہتے ہیں کہ کسی مسلمانوں کے کسی بھی مشہور عالم سے یہ بات یہ منقول نہیں ہے اور نہ ہی مسلمانوں میں جو کوئی مشہور گروہ ہے اہل سنت وال جماعت کا ان, ان سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے جمب پہلو پہلو کو کہتے ہیں جس طرح انسان کا یہ پہلو ہوتا ہے تو انہوں نے اللہ کے لیے بالکل انسان کے پہلو جیسا پہلو یہ ثابت کیا ہے اگرچہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے زمر میں یہاں پہ اس آیت میں لیکن ایک لفظ کا اللہ کی جانب اس کی اضافت کرنا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اللہ کی صفت بھی ہے یہ اللہ کی صفت بھی ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ہم عربی زبان میں جو یہ کہتے ہیں کہ نے فلاں کے حق میں کوتاہی کی تو عرب کہتے ہیں فلان قد فی جنب کہ فلانے فلاں کے حق میں کوتاہی کی تو جمب لفظ استعمال ہوتا ہے جمب یا جانب اس کی جانب میں کوتاہی کی تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص نے اس دیگر دوسرے شخص کے پہلو میں کچھ کام کیا ہے اس سے کچھ کم کیا ہے بلکہ اس کے مقام میں کوئی کوتا ہی کی ہے یا اسے وہ جانتا نہیں تھا تو اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ اس کے متعلق نکلے ہیں تو یہ یہی عربی لغت کے مطابق یہ لفظ یہ استعمال ہوتا ہے یا ہسرتا آلاما فرفی جم ہائے افسوس اس پر کہ میں نے کوتاہی کی تھی اللہ کے حق میں وَإن لمن الساخرين ان کن تو میں ساکرین ان محفف من المسکل اور بے شک تھا میں مذاق اڑانے والوں میں سے کہ میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتا تھا میں حق کا مذاق اڑاتا تھا اور قرآن جگہ جگہ باطل پرستوں کی یہ صفت ذکر کرتا ہے سور مومنون آیت نمبر ایک سو دس میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا ایک سو نو اور ایک سو دس میں ان حکان فریقم من عبادی اللہ فرمائیں گے ان سے کہ بے شک تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے کہ جو یہ کہتے تھے رب بنا آمن فخر لنا ومنا و ان تخیر الراہمین فت سے خریہ تو تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا اور اسی مذاق نے میری کتاب تم لوگ بھول گئے تھے اور تم لوگ ہنستے تھے اسی طرح سور متفین متففین آیت نمبر انتیس میں آ جائے گا ان اجرموا من آمنوا مجرم ایمان والوں کے پیچھے ہنستے تھے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پاگل ہیں تو یہاں پہ ناکرین اور بے شک تھا میں مذاق اڑانے والوں میں سے میں دنیا میں قرآن والوں کا مذاق اڑاتا تھا میں دنیا میں قرآن کا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ دیکھو یہ کون سا ماڈرن زمانہ ہے اور یہ چودہ سو سال کی پرانے باتیں کرتے ہیں پرانی باتیں اسی لیے وَإن كنت لمن کہتے ہیں دنیا بالقرآن میں قرآن کا مذاق اڑاتا تھا تا دنیا میں تاکہ کل کو پھر یہ حسرتیں اور یہ افسوس یہ نہ کرتے رہو اوتکولا یا کل کو یہ نہ کہو او تقولا یا یہ نہ کہو ہی نہ ترل عذاب یہ تقولا یا کوئی نفس یہ نہ کہ ترل آزاب تقولہ میں بھی اسی نفس کی طرف ضمیر راجے ہے اور ترہ میں بھی اسی نفس کی طرف ضمیر راجہ ہے یہ آگے یہ لفظ دوبارہ آئے گا لیکن وہاں پہ پھر مخاطب کا سیغہ ہوگا اور یہاں پہ ترا یہ واحد مونس غائب کا سیغہ ہے او تقولا یا یہ نہ کہے یہ نفس کل کو قیامت میں حین تر العذاب جب دیکھے گا وہ نفس عذاب کو آخرت میں تو پھر یہ نہ کہے او تقولا اچھا یہ والی آیت او تقولا لو ان اللہ حدانی یا یہ نہ کہے یہ نفس لو ان اللہ حدانی یہ کاش کہ اللہ نے مجھے راہ دکھائی ہوتی یہاں پہ ہدایت سے مراد یعنی مجھے پیغمبر بھیجا ہوتا اور مجھے قرآن بھیجا ہوتا اپنی کتاب بھیجی ہوتی یہاں پہ ہدایت سے مراد یہ اسی لیے اللہ نے آج پیغمبر بھی بھیجا ہے ہدایت سے مراد وہ ہدایت خاصہ ہے بیان کرنا دنیا والوں کو راہ دکھانا لو ان اللہ حدانی کہ کل کو یہ نفس یہ نہ کہے کہ کاش اللہ نے مجھے راہ دکھائی ہوتی یعنی پیغمبر بھیجا ہوتا اپنی کتاب بھیجی ہوتی لکن تو منل متقین تو ضرور ہوتا میں عذاب سے بچنے والوں میں سے اسی لیے تقوا اور ہدایت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں یعنی تقوا انسان کو کب ملتا ہے جب یہ ہدایت کے تابے ہوتا ہے اور ہدایت کیا ہے ہدایت اللہ کی کتاب ہدایت اللہ کے پیغمبر کا راستہ جس طرح فیملی ہم نے وہاں پہ مانا کیا تھا سورہ بقرہ میں آیت نمبر اٹتیس میں کہ ہدایت سے مراد ارسال الرسول انزال القطب اسی طرح سورہ توہا آیت نمبر ایک سو چونتیس میں گزرا تھا وہاں پہ یہ آیا تھا کہ کل کو پھر کوئی شخص یہ نہ کہے لو لا ارسل تلے نہ رسولن فنت تب آیات کا من قبل ان و نقزہ ذرا دیکھ لیں سورہ توہا بالکل آخری آیات ایک سو چونتیس سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ توحا آیت نمبر ایک سو چونتیس و لو انا اہلکنا من قبلی ہی اور اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کرتے بےآذاب من قبلی ہی عذاب کے ساتھ من قبلی ہی اس پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے اس کتاب کے بھیجنے سے پہلے ہم انہیں ہلاک کر دیتے قرآن نہ بھیجتے اور ہلاک کرتے پیغمبر نہ بھیجتے اور ہلاک کرتے لکالو تو پھر یہ لوگ کہتے بہانہ بناتے رب اے ہمارے رب لولا ارسل تلئی رسولا۔ کیوں آپ نے ہمیں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا فنت آیات من قبل ان و نخسا تو ہم تاباری کرتے تیری آیتوں کی اس سے پہلے کہ ہم زلیل ہوتے اور ہم رسوا ہوتے ذلیل اور رسوائی سے پہلے اے اللہ آپ نے ہمیں قرآن اپنی آیات اور اپنے پیغمبر کو بھیجا ہوتا پھر اگر ہم تابےداری نہ کرتے تو ٹھیک ہے آپ ہمیں ہلاک کر دیتے تاکہ کل کو یہ نہ کہو تو ہدایت اور تقوی یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں تقوی یہ تب ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے جب یہ ہدایت کا تابع ہوتا ہے اوتکولا تاکہ کل کو یہ نہ کہی یہ نفس لو اندانی کہ کاش کہ اے اللہ نے مجھے راہ دکھائی ہوتی لکھن تو منل متقین تو میں متقین میں سے ہوتا میں عذاب سے بچنے والوں میں سے ہوتا یہ او تقولا یا کل کو یہ نہ کہی یہ نفس ہی نہ العذاب جب وہ دیکھے گا عذاب کو یہ نفس عذاب کو دیکھے گا لو ان لی رتن یہ کاش کے میرے لیے کر ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا دنیا کو کاش کے میرے لیے ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا دنیا کی طرف فکو نہ من المحسنین تو ہوتا میں نیکو کاروں میں سے قرآن کہے گا بلا بلا یہ ماقبل کی تردید کرتا ہے یعنی لئی سل امر تقول ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم کہہ رہے ہو کل کو قیامت کے دن اللہ اسے کہیں گے بلا بے شک یہ قد جات کا آیاتی یقیناً آئی تھی تمہارے پاس میری آیتیں فکر تم نے انہیں جٹلایا تھا وسطرتا اور تم نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا تکبر کیا تھا وہ کنت منل کافرین اور تھے تم انکار کرنے والوں میں سے تم نے اسے جٹلایا تھا تکبر کیا تھا اور آخر میں انکار کر دیا تھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر انہیں کوئی ایک موقع وہ اگر مل جائے تو کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن اللہ کا قانون یہ ہے اور قرآن نے ہمیں سورہ انعام آیت نمبر ستائیس اٹھائیس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ کاش کے ہم دنیا کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم اللہ کی کتاب کی تقزیب نہیں کریں گے ہم کامل مومن ہوں گے قر کہتا ہے و رددو اگر انہیں واپس لوٹا بھی دیا جائے لاادو لیمانہان ہو وہ ان یہ قرآن کہتا ہے ولو رددو لاادو لیمان ہو آن ہو <لَقَادِبُون> <سؤال> یہ لوگ۔ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ لوگ اگر دنیا کی طرف واپس لوٹا بھی دیے جائیں تو جن سے انہیں منع کیا گیا ہے دوبارہ انہی کرتوتوں کی طرف یہ لوٹ آئیں گے اور یہ جھوٹے ہیں یہ ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دنیا کی طرف لوٹنا ہو تو میں نیکوکار کار ہو جاؤں گا یہ قرآن میں اس طرح کی آیتیں جگہ جگہ یہ آئی ہیں کہ میں نے آج یہ حق حق کتاب تمہیں بھیجی ہے کس لیے بھیجی ہے تاکہ کل کو تمہارا عذر اور بہانہ یہ باقی نہ رہے سورہ انعام آیت نمبر ایک سو پچپن تا ایک سو ستاون وہاں پہ ان آیات میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے ایک سو پچپن میں قرآن کی ترغیب تھی وہ کتاب ان انزل ہوں مبارک ان ودولم ترحمون اور یہ عظیم الشان کتاب ہم نے بھیجی ہے خیر اور برکت والی کتاب ہے اس کی تابداری کرو اور اس کی مخالفت سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کس لیے قرآن کی تابیداری کرو انتقولو تاکہ کل کو بروز قیامت یہ نہ کہو اے نما انجل کتاب و اعلیٰ تو فتح نے من قبل کہ ہم سے پہلے دو گروہوں کو کتاب دی گئی تھی یہود و نصارہ کو وہ انکنہ لَغَافِلِينَ اور ہم ان کی کتابوں سے ان کے پڑھنے سے غافل تھے تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو لو انا عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا الکتاب مِنْهُمْ کاش کے ہمیں کتاب دی دی گئی ہوتی تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے ان سے اللہ فرماتے ہیں کہ دلیل آئی ہے تمہارے پاس ہدایت اور رحمت آئی ہے آج تابے کر لو اسی طرح سورہ آراف آیت نمبر ایک سو بہتر ایک سو چورتر ان آیات میں بھی گزرا تھا کہ اللہ نے عذر اور بہانہ آج ہی ختم کر دیا ہے الست ذکر کیا تھا کہ میں نے ازل میں یہ وعدہ لیا تھا توحید کا کس لیے انتقول یوم القیامت انا کنہ انہادا غافلین تاکہ کل کو قیامت کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس توحید سے غافل تھے یا یہ بہانہ نہ بنا سکو انشر کا آبا من قبل وہ کننا درری تم ہمارے باپ دادا مشرک تھے اور ہم تو ان کی تابے دار تھے کہ اللہ نے آج وہ عذر اور بہانہ وہ تمہارا ختم کر دیا ہے تو یہاں پہ ان آیات میں بھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج قرآن کی تابیداری کرو تاکہ کل کو تمہارا کوئی عذر اور بہانہ یہ باقی نہ رہے ابس آیت میں تخویف ہے و یوم القیامت تر اللہ ددین کدب اللہ اور قیامت کے دن تر اللہ دین کدب اللہ دیکھو گے تم ان لوگوں کو ترا مخاطب قرآن کا مخاطب مراد ہے اس سے پہلے کی جو آیت میں ترا تھا تو وہاں پہ ترا سے مراد اس نفس کی طرف ضمیر راجے تھا وہ واحد منس غائب کا سیغہ تھا اور یہاں پہ ترا یہ واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے وہ یوم القیامت تر اللہ دین کدب اللہ اور بروز قیامت تم دیکھو گے ان لوگوں کو قذبو علی اللہ کہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ پر وہی جو چوبیسویں پارے کے آغاز میں بھی یہی جملہ گزرا تھا اللہ پر جھوٹ بولا تھا کہ یہ اللہ کے نائب ہیں اور یہ ہمارے وسیلے ہیں اور یہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں اور اللہ کے بارے میں ایسے کلمات کہنا کہ جج کے پاس جب جاتے ہو تو وکیل سے نہیں کہتے بادشاہ کے پاس جب جاتے ہو وزیر سے نہیں کہتے کدب اللہ اسی طرح یہ اپنی طرف سے شریعت بنائی تھی جو پیغمبر سے منقول نہیں تھی اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اسی طرح جہالت کی باتیں کرتے تھے دین سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تھی اور کہتے تھے یہ اللہ نے فرمائی ہے اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے اور بروز قیامت تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ پر وجوہ مسودہ ان کے چہرے یہ ان کے چہرے مسودہ وہ سیاہ ہوں گے کالے ہوں گے سورہ عالمران میں بھی گزرا تھا وہاں پہ ہم نے تفصیل کی تھی غالباً آیت نمبر ایک سو پانچ ایک سو چھ ان آیات میں وہاں پہ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ مبتد مبتدئین اور جن کے سے چہرے وہ روشن ہوں گے اہل سنت سنت کی تابے داری کرنے والے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے علیہ صفی جہنمت و لمتبرین تو آیا نہیں ہے جہنم میں ٹکانا تکبر کرنے والوں کے لیے ضرور ہے استفام تقریر کے لیے اب اس آیت میں بشارت اللہ دے گا اللہ ان لوگوں کو اتو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا یہ اللہ کی مخالفت سے تقوا کیا ہے یہ اللہ کے احکام کی تابیداری کرنا عوامر کی تابداری اور نواحی سے اجتناب کرنا ویون جہدین تقو اور نجات دیں گے اللہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ اللہ کی مخالفت سے وہ بچے رہے بے مفازتہم بے مفاظتی اے بے سبب یہ اپنی کامیابی کے بسبب اپنی کامیابی کے بسبب اللہ انہیں نجات دیں گے اور وہ اپنی کامیابی کے بسبب کیا ہے دنیا میں انہوں نے نیک اعمال کیے تھے صحیح عقیدہ اختیار کیا تھا اور نیک اعمال ان لوگوں نے یہ کیا تھا اپنی کامیابی کے بسبب اسی طرح آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم کے عذاب سے بچیں گے لایامس ہومس او اور یہ بھی وہی وہ کامیابی یہ آیت بھی یہ جملہ بھی اس کی تفسیر ہے کہ وہ کامیابی کیا ہوگی لایامت سوس او نہیں پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف و لاہم یا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے نہ تو انہیں آنے والے وقت کا کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ گزشتہ وقت کے پیچھے کوئی زدہ ہوں گے یہاں پر چوتھا باب یہ ختم ہوا وہ انیب الا رب اور لوٹ آؤ اپنے رب کی جانب وہ اصلی ہو اور اس میں صورت میں عام طور پہ وہی توحید کی طرف پلٹنا ہے رجوع کرنا ہے توحید اختیار کرنا ہے اور شرک سے بچنا ہے اور رجوع کرو لوٹ آؤ اپنے رب کی جانب اخلاص کے ساتھ اور تابے کرو لہو اس کے لیے اس سے قبل کہ آ جائے تمہیں عذاب اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور تابداری کرو اس اچھی کتاب کی کہ جو بھیجی گئی ہے تمہاری طرف میر تمہارے رب کی جانب سے اس سے پہلے کہ آ جائے تمہیں عذاب بختتن اچانک اور تمہیں خیال تک بھی نہ ہو اور تمہیں ادنا شعور بھی نہ ہو نفسن تاکہ کل کو نہ کہے کوئی نفس کوئی شخص یا حسرتہ قیامت کے دن یا حسرتہ ہائے افسوس علامہ اس پر کہ میں نے کوتا ہی کی تھی اللہ کے حق میں اور بے شک تھا میں مزاق اڑانے والوں میں سے حق کا بھی اور حق والوں کا بھی یا کل کو نہ کہے یہ نفس لو ان اللہ حدانی کاش کہ اللہ نے مجھے راہ دکھائی ہوتی پیغمبر بھیجا ہوتا کتاب بھیجی ہوتی لکھن تو من المتقین تو ضرور میں عذاب سے بچنے والوں میں سے ہوتا یا کل کو نہ کہے کوئی نفس ہینتر العذاب جب وہ دیکھے گا عذاب کو لو ان نلی کر رتن کاش کے ہوتا میرے لیے ایک مرتبہ لوٹنا دنیا کی طرف منل نسنین تو ہو جاتا میں نے کو کاروں میں سے بلا بے شک بلا ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو بلا بے شک قد جات کا آیا تھی یقیناً آئی تھی تمہارے پاس میری آیتیں میری کتاب آئی تھی اور تم نے اسے جٹلایا تھا وسطبرتا اور تم نے تکبر کیا تھا اور تے تم انکار کرنے والوں میں سے ویومل قیامت اور بروز قیامت لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ پر وجوہ مسودہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ اللہ سفی جہنم و لم آیا نہیں ہے جہنم میں ٹکانا تکبر کرنے والوں کے لیے ضرور ہے الدین اور نجات دیں گے اللہ ان لوگوں کو اتو کہ جو جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا اللہ کی مخالفت سے یعنی اللہ کے عوامر کی تابداری کی اور نواحی سے اجتناب تو اللہ انہیں نجات دیں گے بے مفاظتی ان کے کامیابی کے بسب لائم او کہ وہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل تھا یہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ نہیں پہنچے گی انہیں السوء کوئی تکلیف کوئی عذاب ولا یا زنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزشتہ وقت کے پیچھے وآخر دعوانا ان واخیرہ رب العالمین